بسم الرحمن الرحیم ورحمۃ الحمد اللہ السلام علیکم, علیکم، و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باکت حسین موجود تمام خران میرانیہ خان گرامی اور سلام کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ انداز کتاب فق الحد میں سے باب القصاص اور نیا جو دوسرے ڈیشن فقلاح باجی والے دو سو چونتیس صفحے سے ہیں درس نمبر سات جو ہے آج کا ہمارا شرور ہے آج ہے قتل قلع ہنج قتل امت کے دیات بیان کیا تھا امدان کسی قتل کیا تھا اس کی دیات کے کی کیا حکم ہے آج قتل شبی کی دیات یعنی شبی امت یعنی اس نے مارنے میں تو ارادہ رکھتا ہے مارنے کے نی... ہاں قص مرنے میں قص ہے لیکن پھر قتل کرنے کے نیت سے نہیں مارا تھا جیسے ادب کے لیے مارا تو بندہ اسے پہ مار گیا. ہاں اس پہ مر گیا اس قسم کی چیزیں تو ایسی صورت میں اس کی دیات کیا ہے فرمت و دیت تو شبی بہما یعنی ج شیع امت اور خطا جو اسلم کی قدر جواب کی توسیع ہو گیا اس کے کی کیا ہے فلی المام ہے تو اس قلم کے جمع قدل شویح میں شبی امت اور خطا میں جو ہے امام کے لیے اختیار ہے فل امام الخیار امام اور حاکم اسلامی کے لیے اختیار ہے جرج کے لیے اختیار ہیں کہ ان رصلاحتاً اگر وہ مسلات دیکھیں میں اونٹوں کے حساب سے بتا رہے ہیں اخراجہ جو کلسوں ان پورا ہے جی تو اخاضہ سلا سلاثین ہے قطل ہے یعنی تین سالہ جو ہے تین اونٹ کے بچھڑے جو ہے تین سالہ تین اون و سلا سو و سلاحین بن تلابو تین سلاسین اور تینتیس جو ہے بن تلابون بن تلابون یعنی تینتیس جو ہے دو سالہ بچڑی گائے کا جو ہے مادہ جانور جو بچھڑی وہ عربا و صلاثین سنیتاً جی اور طریقۂ طلف اور عربہ یعنی چونتیس تنتیس تنتیس ہو اور پھر یہ تو کل ہو جائے گا ہاں جی اب سنیت یعنی سنی دو سالہ یہ دو سالہ جو کہ اونٹوں میں دو سالہ سے رات کے طریقہ تلف علی سنیتاً یعنی سنیت دو سالہ جو کہ طریقہ تلف اونٹو جس یعنی جفتی کے علائق اور یعنی جو نسل کشی کے قابل ہو چکا ہو اے الّّتی توضیح جی در ان ساری قتل الفاظ ہونا اے الّی یعنی وہ مادہ جانور جو کہ دو سالہ ہیں جی اور بلغت یذری بہ الفارم اس عمر پہ, پہ پہنچ چکے ہیں اس کے جو ہے نسل کشی کی جا سکے تو یہ جو ہے اس سال کی جو ہے نسل کشی کے قابل جو ہے چونتیس اونٹ سنی سے مراد جو ہے یہاں پر وہ جانور وہ اونٹنی بتایا جو نسل کشی کے قابل ہو چکے ہیں مادہ جانور ہیں ہاں جی اور اللہ بلاغت یزربہ یعنی وہ اونٹنی پہنچ چکے اس عمر پہ کہ یزری الفال فعال نار جانور کو بولتے ہیں کہ نر جانور سے اس کو نسل کشی کیا جا سکے اس عمر پہ, پہ پہنچ چکا تو ایک جو ہے تو اس طرح یہ تینتیس تینتیس کا دو ہاں جی اور چونتیس کا ایک تو اس طریقے سے یہ سو اون بن جائے گا تو اس طرح بھی امام ان کو پابند کیا جا سکتا ہے وہ ان را بھی مقتض المقامی اگر امام مقام کی مقتض کے مطابق مال کے مطابق مقدع کے مطابق, مطابق امام کے یہ بھی اختیار ہیں اخاضہ ثلاثین بن تلابوطن بن تلاً تینتیس بن تب لے لے دو سالہ جو ہیں بچھڑی یعنی دو سالہ اونٹ کے بچے وہ نہ حقن اور تینتیس جو تین سالہ وہ نہ خلفتن اور چالیس خلفہ خلفا کس کہتے ہیں وہیلحل حامل، حاملہ اونٹنی حاملہ اونی جو ہے پہلی دفعہ عمل ہو رہا ہے حاملہ اونی چونتیس مت چونتیس تو کل جو یہ سو بن جائے گا اب یہ دیت جو ہیں دو طرفے سے اونٹوں کی کو سے دے سکتے ہیں اور یہ دیت جو ہے حاضر دی وجم الظامین اس دیت کا اعظم یہ دیت الجانی خود قاتل کو دینا پڑے گا دونوں داخلہ اس کے رشتہ داروں کے ذمہ نہیں آئے گا یہ یہ دیت جو ہے وجوہات دی لیکن پہلا قاتل احمد میں ایک سال میں دینا پڑتا تھا اور یہاں پر وجوہ فی صنعتی دو سال میں ادا کریں گے تو یہاں پر ادا کرنے کے سال کے اعتبار سے فرق ہو گیا یعنی سال کے اعتبار سے تو یہ جو ہے قاتل شبھی ہے امن اور خطا کا یہ دیت دو طرح کی اونٹوں کی دو طرحیں کے بتائیں یا پہلے والی صورت یا دوسری صورت ان میں سے جو بھی امام مسئلہ دیکھیں اونٹوں کا جو ہے اونٹوں میں سے دے دیں البتہ اونٹوں کا مسئلہ وہ تو اونٹوں میں دے دیں تو یہ حکم ہے اور اونٹ نہیں ہے درحم دینار میں دے دیں پھر تو پوری دیت جو ہے درحم دینار میں دے دیں گے لیکن سال کے لحاظ سے پھر اس میں خیال رکھا جائے گا سال کے لحاظ سے دو سال میں دے دیں گے خود جانی قاتل کو دینا پڑے گا دو سال میں دے دیں گے جیسے دس ہزار دو سال میں یا ایک ہزار دینا دو سال میں ہاں جی یا دو سو گائے دو سال میں ایک ہزار بکری دو سال میں ایسا دو سال میں یہ دیات پورا کریں گے وہ دیات الخطۂ ماس لیکن ماس میں جیسے کہ مثال قتل خطۂ ماس کے آپ نے تفصیل بتا دیا کہ آپ نے ایک نشانے کو پھینک تیر پھینکا تھا ہم نے گولی کسی جانور کو ہاں جی شکار کے لیے مارا تھا کہ بندے کو لگ گیا تو اس کو خطۂ محاس ملتے ہیں ہاں جی اس پہ وہ بندہ بے چارف ہوتا ہو گیا تو ایسے قتل خطۂ ماس میں دیا جو ہے کس ترتیب سے دیں گے اس میں ہیں امام کے لیے یہ جوس للیمہ امام کلفی اس خطۂ محض خطۂ محض میں ہوا اچھا نہیں دو ترکہ دو ترقے سے دیات دے سکتے ہیں اونٹوں کے حساب سے بتا رہے ہیں عیشرو اور یہ بیس بنت مخاص یعنی ایک سالہ عشرون ابن لبن اور بیس جو ہے ابن لبن ابن لبن یعنی دو سالہ ان کا بچھڑا یعنی دو سالہ ان کا بن مادہ جانور نر جانور ساری بچھڑا ابن لبن تو یہ چالیس ہو گیا وہ سلاسن بن تو لبن اور تیس جو ہے بنت طلاب نے دو سالہ اونٹ دو سالہ جو ہے بچھڑی ان کے جو ہے دو سالہ مادہ جانور جو ہے ان کی بچھڑی تیس تو وہ بیس تو بیس اور چالیس ہوگا یہ تیس ہو گیا ہے تو یہ ستر بن جائے گا وہ سالہ سنا حکا اور تیس تین سالہ تو یہ پھر سو بن جائے گا ایک اس طرح سے دے دو اونٹوں کے چار قسم کے اونٹیں اس میں سال کے لحاظ سے بتایا ہے اور یا ایک طرقہ یہ ہے او یا یوں دے دیں خم س و عشرون خم و عیشر یعنی پچیس خمش پانچ عشرب پچیس بنتمخاص ایک سالہ ہاں جی بچھڑی جو ہے مادہ جانور بند جو ہے بیٹی کو بلتے ہیں وہاں پر بھی مادر جانور کو بتتے ہیں تو پچیس جو ہے بنت مخاص بچھڑی اونکیں وہ و س و عیشر اور پچیس جو ہے پچیس uh, جو ہے دو سالہ بچھڑی مادہ جانور کا اونٹ کا تو یہ پچیس پچیس سو ہو گئے یعنی پچاس ہو گیا وہ خم صبح نے حقتن اور پچیس حق کا سالہ جو ہے پچیس وہ حم نے جزا اور پچیس جز یعنی چار سالہ پچیس سالہ تو اس طرح جو ہے یہ پچیس پچیس تو پچاس یعنی تو پچیس پچیس کا چار قسم کے مختلف اونٹ انگوں سے دیا گیا اور اس نسبتاً آسان ہو گیا ہاں جی فرماتے ہیں بہت تو یہ دیات خاتہ ماس ادا کیا جائے گا پھر سال سے نینا تین سال کے اندر پورا کریں گے اس میں سال میں سال میں بھی تعف ہو گیا وہ تو یہ یہ قاتل خاتہ ماس کے جو دیتے ہوا یہ محافظ و تو نیا ہلکا ہے پھر اس سے نیل اونٹوں کے سال کے لحاظ سے بھی چار قسم کے اونٹ دے دیا وہ پھر مدت مدت کے لحاظ سے بھی تین سال میں دینا ہوا وہ المادی دینے والے کے لحاظ سے بھی اس میں تعفی ہو کیونکہ یہ قاتل خطۂۂ ماذ کا آپ کو پہلے بولا تھا خطۂ ماذ میں دیت خود قاتل کو دینا نہیں پڑتا اس کے رشتہ داروں کو دینا پڑتا ہے ہاں جی اس کے باپ کی طرف سے جو رشتے دار ہیں زیادہ تر ان کو دینا پڑتا ہے اور وہ تو انہیں کو دینا پڑتا ہے وہ المادی اور ادا کرنے والے میں بھی تعفیف ہے ادا کرنے والے میں تعفیف کیوں ہے پر کیونکہ لیان نہا یہ دیت قاتل خطۂِ ماذ اللہ تو اس کے عاقل پر ہے خاندان پر ہے قاتل کے خاندان پر ہے ہاں جی اور خود پر نہیں لا الجانی جانی نے جانوی کو دینا نہیں پڑے گا مینا اس دیاد میں سے شین کچھ بھی اس کو دیاد میں سے نہیں دینا دے اس کے جو ہے پر ہے اس کے جو مرد کے رشتہ داروں پر ہیں ہاں جی ابھی آئے گا اس کے رشداروں داروں پر کون سے کون سے عقلت سے کون ملات تفصیل بعد میں آئے گا وال ہل کاف حرہ اور لیکن خود پر کیا کف حرا ہے کہ فرا یہ غلام آزاد کرنا اگر مل جائے ورنہ دو مینہ مسلسل روزہ رکھنا یہ کفرہ اس کا ادا کرنا پڑے گا خوف ابا حرماتیں ومل تغلیز کرنا دیت میں و تخیب ہلکا کرنا ابیل اون میں و سارے اجناد دوسرے تمام اعجنا میں جیسے گائے میں بکری میں درہم میں،, میں دینار میں کپڑے میں ان سب میں یہ دیات, دیات میں اللہ حالت نوحدہ سب کی ایک ہی حالت ہے مطلب کہ اب یہ جو ایک حالت میں ہے ہلکا کرنا اور ساتھی کرنا یہ مثلاً سال کے اعتبار سے اور خود جانی نے دینا ہے یا اس کے رشتہ نے دینا ہے اس لحاظ سے سب برابر ہے اس لحاظ سے سب برابر ہے میرے مثلاً جو ہے جیسے قتل آمد میں ایک سال میں دینا ہے خواب گھنٹوں میں سے دیتے ہیں خواب جو ہے جرحمد اناس دے دیں پیسے میں دے دیں ہاں جی شبی ہے خطہ شبیح امت اور خطہ میں دو سال میں دینا ہے ان دونوں صوتوں میں خود قاتل خود نے دینا ہے اور خطۂۂ ماس میں تین سال میں دیت دینا ہے ہاں جی جس میں سے بھی آپ دے دیں گے تو ان اس میں دیا جو ہے خطۂِ ماس میں اس کے رشتے خاندان کو دینا پڑتا ہے خود قاتل کے اوپر نہیں کیونکہ اس نے کسی کسی کو قاتل کی نیت سے بالکل مارا ہی نہیں تھا لیکن شریعت جو ہے اس بندہ جو قتل ہو گیا اس کے گھر والوں کی زندگی معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یقیناً شریعت جو اس کے خون ضائع نہ ہو دیت اس کے حقلا خاندان پہ لگایا تو اس لحاظ سے جو ہے تمام چیزوں میں برابر ہے آگے حرم ہیں وہ قتل اگر کوئی قتل کریں فی الاشد الحرم محترم چار مہینے رجاب میں اور رجاب کے علاوہ جاگے جا شوال ذلقاد جلحاجہ ان تین مہینوں میں کوئی قاتل اور کوئی قتل کرے اشر ال محترم مہینوں میں کسی کو قتل کرے ہاں جی اوی مکہ یا حرامی مکہ کے حدود میں کسی کو قتل کرے ہاں جی تو جو محترم جگہ ہے اوقات اباؤ یا کوئی اپنے باپ کو قتل کرے اور ان مہمان کو قتل کرے اور ذات رحیمن یا کسی اور قریب ترین رشتے کو قتل کریں جیسے بہن بھائی چاچا پھوپھی خالہ محمود اسرا بغیر حاقی ناحق قتل کریں ان میں سے کسی رشتہ دار کو تو حواجہ جہلی تو واجب ہے اس شخص پر ادیت بھی اور سلط اندھی یعنی ایک دیت مکمل اور ایک تہائی دیت اور اس پر اضافہ کریں گے ہاں جی یعنی ایک دیت اور ایک تہائی دیت جیسے اونٹوں میں سے دیں گے سو اونٹ اور جمع ایک سو تینتیس سو اور یعنی ایک سو تینتیس یعنی سو اونٹ اور تینتیس الگ سے تو ایک سو تینتیس اون جو اس کو اور دینا پڑے گا ایک سو تینتیس صحیح ایک بٹے تین پھر دوبارہ ایک اون کو اور تین حصہ کر کے سلس و دیاتی عماً جگہ نے ایک تہائی دیات تغلیز لی جنایت ہے اس کو یہ جو اضافی ایک تہائی دیت اور دینا کیوں پڑ رہے ہیں تغلیز لی جنایت اس کی جرم جنات نے جرم اور جرم کی جو ہے سنگینی کی وجہ سے کیونکہ جرم بڑا اس نے اللہ کے جو ہے محترم مہنوں کا حرم خیال نہیں رکھا اس کے احترام نہیں رکھا یا حرم مکہ میں اس نے قاتل کیا اس موقع جگہ کا اس نے حرمن نہیں رکھا یا جو قریبی رشتے دار باب ماں وغیرہ ان کو قتل کیا تو اس عظیم رشتے کا اس نے خیال نہیں رکھا اس وجہ سے اس کو جو سزا زیادہ ہے دیت زیادہ رکھا آگے حرمت والی کوئی قاتل شغت عزلتا چاہے لالحرم ہے التجحرم میں پناہ لے لے سے قتل کیا باہر بندے کو پھر حرم میں جا کے پناہ لے لے جانی قاتل اجا جب التجا پناہ لے لرم حرم کا حرم, حرم کے دودھ میں جا کے پناہ لے لے من غیر الحرم اور خود حرم میں حرمی میسری ہے نا وہ حرم ہی ہی میں رہنے والا نہ ہو ہرم حرم سے واہر قتل کرے من غیر الحرم اور وہ خود حرم والا نہ ہو حرم کے رہنے والا نہ ہو تو لا تصوفی پھر اس کا کے ساتھ نہیں لے جائے گا حرم کے اندر حرم کی حدود میں اس کا ساتھ نہیں لایا جائے گا کیونکہ اس نے جو ہے پناہ لیا حرم کی حدود کی ولیکن لیکن قتل تو نہیں لیں گے جب تک وہ حرم کے اندر ہے لیکن ولیکن یم یمب لیکن چاہیں آکم کو قاضی کو ان یا قالین یہ کہ کی تنگ کیا جائے اس پر پھر میں کھانے کی چیزیں والمشرب پینے کی چیزوں میں یہ چیزیں اس تک پہنچنے نہ دیں حتیٰ یہ روجے یہاں تک کہ یہ شاخ مجبور ہو کے باہر نکلے ولاؤقان اور پھر جب باہر نکلے گا تو اس کو پکڑیں گے اس کو کسال لے لیں گے جب تک حرم کے اندر ہے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں جو باہر سے حرم کے اندر پناہ لیا ہو لیکن یہ قاتل تھی کہ وہ اگرچہ نے باہر قتل کیا لیکن ولاؤقان مین الحرم لیکن وہ خود حرم میں رہنے والا ہے حرم کے حدود کے اندر اس کے گھر ہے ہاں جی تو اس سورج میں جو یا تو یا وہ حرم حرم میں رہنے والا ہو اور جناف لرم ہے یا اس حرم کے حدود کے اندر ہی جنایت کیا کسی کو قتل کیا اور حرم کا خیال نہیں رکھا دونوں صورتوں میں لابا سے بے اختصاصی کوئی گناہ نہیں ہے حرت نے اس کو اقساس لینے میں فی حرم کے حدود میں پھر تو اسے اس حرم کے حدود میں اقساس لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں جی کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے حرم کا حدمت نہیں رکھا لہٰذا اس کو حرم کے حدود میں اکساس لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو آج کے اندر سے ہم پر اتفاق کرتے ہیں